واصبر على ما يقولون وهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا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 اور اے نبی جو کچھ وہ یعنی کفار و مشرقین کہیں آپ سہاریے اور انہیں اچھی طرح چھوڑے رکھیے اور مجھے اور ان جھٹلانے والے آسودہ لوگوں کو چھوڑ دیجئے اور انہیں ذرا سی مہلت دیجئے یقینا ہمارے ہاں سخت بیڑیاں ہیں اور سلکتی ہوئی جہنم ہے اور حلق میں اٹکنے والا کھانا ہے اور درد دینے والا عذاب ہے جس دن زمین اور پہاڑ تھر تھرا جائیں گے اور پہاڑ مثل بھر بھری ریت کے ٹیلوں کے ہو جائیں گے ہم نے تو تمہاری طرف بھی تم پر گواہی دینے والا رسول بھیج دیا جیسے کہ ہم نے فرعون کے پاس رسول بھیجا تھا فرعون نے اس رسول کی نافرمانی کی جس کی بنا پر ہم نے اسے سخت و بال کی پکڑ میں لیا تم اگر کافر رہے تو اس دن کیسے پناہ پاؤ گے جو دن بچوں کو بوڑھا کر دے گا جس دن آسمان پھٹ جائے گا اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہو کر ہی رہنے والا ہے سامعین ابنائتوں کی تفصیل سماعت کیجیے منکروں کے لیے آزاد اللہ تبارک و اعلیٰ اپنے نبی کو کفار کی تان آمیز باتوں پر صبر کرنے کی ہدایت کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ انہیں ان کے حال پر بغیر ڈانٹ ٹپٹ کے ہی چھوڑ دیجیے میں خود ان سے نمٹ لوں گا میرے غزب اور غصے کے وقت دیکھ لوں گا کہ کیسے یہ لوگ نجات پاتے ہیں ہاں ان کے مالدار خوشحال لوگوں کو جو بے فکرے ہیں اور تمہیں نبی ستانے کے لیے باتیں بنا رہے ہیں جن پر دوہرے حقوق ہیں مال کے اور جان کے اور یہ ان میں سے ایک بھی ادا نہیں کرتے تو ان سے بے تعلق ہو جائیے پھر دیکھیے کہ میں ان کے ساتھ کیا کرتا ہوں تھوڑی دیر دنیا میں تو چاہے یہ فائدہ اٹھا لیں مگر انجام کار عذابوں میں پھنسیں گے اور عذاب بھی کون سے سخت قید و بند کے اور بدترین بھڑکتی ہوئی نہ بجھنے والی اور نہ کم ہونے والی آنکھ کے اور اس کھانے کے جو حلق میں جا کر اٹک جائے گا نہ نگل سکیں گے نہ اوگل سکیں گے اور بھی طرح طرح کے الم ناک عذاب ہوں گے پھر وہ وقت بھی وہ ہوگا جب زمینوں میں اور پہاڑوں پر زلزلہ پڑا ہوا ہوگا اور سخت اور بڑی چٹانوں والے پہاڑ آپس میں ٹکرا ٹکرا کر چور چور ہو گئے ہوں گے جیسے بھر بھری ریت کے بکھرے ہوئے ذرے ہوں جنہیں ہوا ادھر سے ادھر لے جائے گی اور نام و نشان تک مٹا دے گی اور زمین ایک چٹیل صاف میدان کی طرح رہ جائے گی جس میں کہیں اونچ نیچ نظر نہ آئے گی کفار کی گرفت پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ اے لوگوں اور خصوصاً اے کافروں ہم نے تم پر گواہی دینے والا اپنا صادق رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تم میں بھیج دیا ہے جیسا کہ فرعون کے پاس ہم نے اپنے احکام کے پہنچا دینے کے لیے اپنے ایک رسول یعنی موسیٰ و عیسیٰ علیہ مسلام کو بھیجا تھا فرعون نے جب اس رسول کی نافرمانی کی تو تم جانتے ہو ہم نے اسے بری طرح برباد کیا اور سختی سے پکڑ لیا اسی طرح یاد رکھو اگر اس نبی کی تم نے بھی نامانی تو تمہاری بھی خیر نہیں عذاب الہی تم پر بھی اتر آئیں گے اور تحس نحس کر دیے جاؤ گے کیونکہ یہ رسول رسولوں کے سردار ہیں ان کے چھٹلانے کا وبال بھی اور وبالوں سے بڑا ہے اس کے بعد کی آیت کے دو معنی ہیں ایک تو یہ کہ اگر تم نے کفر کیا تو بتاؤ تو صحیح کہ اس دن کے عذابوں سے کیسے نجات حاصل کرو گے جس دن کی حیبت خوف اور ڈر بچوں کو بوڑھا کر دے گا اور دوسرے معنی یہ کہ اگر تم نے اتنے بڑے ہولناک دن کا بھی کفر کیا اور اس کے بھی منکر رہے تو تمہیں تقوار اور اللہ تعالیٰ کا ڈر کیسے حاصل ہوگا گو یہ دونوں معنی نہایت عمدہ ہیں لیکن اول معنی اولا ہیں وہ اللہ عالم تبرانی میں ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت کی اور فرمایا یہ قیامت کا دن ہے جس دن اللہ تعالیٰ عدم علیہ السلام سے فرمائیں گے اٹھو اور اپنی اولاد میں سے جہنم والوں کو الگ کرو وہ پوچھیں گے اللہ تعالیٰ کتنی تعداد میں سے کتنے حکم ہوگا کہ ہر ہزار میں سے نو یہ سنتے ہی مسلمانوں کے تو ہوش اڑ گئے اور گھبرا گئے رسول اللہ بھی ان کے چہرے دیکھ کر سمجھ گئے اور بطور تشفی کے فرمایا سنو بنو آدم بہت سے ہیں یعنی آدم علیہ السلام کی اولاد یاجوج و معجوج بھی اولاد آدم میں سے ہیں جن میں سے ایک ایک اپنے پیچھے خاص اپنی سلبی اولاد ایک ایک ہزار چھوڑ کر جاتا ہے پس ان میں اور ان جیسوں میں مل کر جہنم والوں کی اتعداد ہو جائے گی اور جنت تمہارے لیے اور تم جنت کے لئے ہو جاؤ گے یہ حدیث غریب ہے اور سور حج کی تفسیر کے شروع میں اس جیسی احادیث کا تذکرہ گزر چکا ہے اس دن کی حیبت اور دہشت کے مارے آسمان بھی پھٹ جائے گا بازوں نے زمیر کا مرجع اللہ تعالی کی طرف کیا ہے لیکن یہ قوی نہیں اس لیے کہ یہاں ذکر ہی نہیں اس دن کا وعدہ یقیناً سچ ہے اور ہو کر ہی رہے گا اس دن کے آنے میں کوئی شک نہیں